اللہ وراخت من اللہ ور کم اللہ یہ پچھلی آئے مبارکہ سورہ بقرہ قیاد نمبر دو سو باون میں اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم علیہ السلام کو فرمایا ہوا ان کل امین المرسلیم بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں آپ رسولوں میں سے ہیں تو اگلی آئے مبارکہ میں یہ تلکہ کا جو تلقہ میں یعنی کہ اگلی آئے مبارکہ کا تعلق جو ہے وہ پیچھے کے ساتھ ہے آگے اللہ تبارک و تعالی نے ہمبیا کرام علیہ السلام کے کچھ مراتب کا ذکر کیا اور سات کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انکاری ہو گئے اور کچھ لوگ ماننے والے ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی فرمائے کہ یہ معاملہ آج کا نہیں ہے یہ بڑے عرصے کا ہے یہ شروع دن سے یہی چلا آ رہا ہے جب بھی کوئی آپ حق بات کریں گے کچھ کچھ ماننے والے ہو جائیں گے کچھ نہ ماننے والے ہو جائیں گے ہے یا نہیں اور یہ حیران کن بات ہے آپ نہ حق بات بھی کریں گے نہ تو تب بھی کچھ ماننے والے ہو جائیں گے کچھ انکاری ہو جائیں گے نہ حق بات کو بھی ماننے والے ہو جائیں گے کہ نہیں یہاں پہ جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں ٹی وی پہ اس طرح کر کے یہ جو چیاسی لوگ سارے گھوم پھرتے ہیں یہاں پہ پورے پاکستان میں یہ حق پر تو نہیں ہے نا سب کو پتہ جھوٹے ہیں اس کے باوجود ان کے پیروکار ہیں لوگ ٹھیک ہے نا جی تو اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ مبارک گندر اس کا سبب بیان فرمایا اس کی وجہ بیان فرمائی کہ یہ باہم اختلاف کیوں ہے ٹھیک ہے نا جی یہ ذہن میں رہے اختلاف وہاں تا جہاں اختیار ہو جہاں اختیار ہو جہاں اختیار ختم ہو جائے تو وہاں اختلاف نہیں ہوتا نہیں آتا مثال کے طور پر یہ باہر اشارہ ہے نا ملتان چنگی والا یہاں اشارے پر ادھر بھی پولیس والے کھڑے ہوں ادھر بھی کھڑے ہوں ساتھ اشارہ جل بھی رہا ہو جی بتائیں وہاں پہ گاڑیاں آپس میں گتھم گتھم ہوں گی نہیں نہ ہوں گی ادھر والے ادھر کھڑے ہوں گے ادھر والے ادھر کھڑے ہوں گے سب کو پتہ بھی اس نے اشارہ کرنا تب بھی جانا ہے آگے این وہاں کوئی نہ کھڑا ہو سب کو اختیار ہو بھی آپ نہیں جب چاہیں آپ گزر جائیں تو بتائیں وہاں آپس میں ٹکرے ماریں گے نہیں ماریں گے اختلاف ہو گئے نا تو اختلاف وہاں ہوتا جہاں اختیار ہو جہاں اختیار ہی لے لیا جائے وہاں اختلاف نہیں ہوتا جیسے مثال کے طور پر میرے شاگرد ہیں میں انہیں کہوں کہ آپ جناب یہاں سے چلے جائیں اور جا کے اوپر والی جو چھت ہے وہاں بیٹھ کے پڑھیں ٹھیک ہے نا اور آپ نے کہیں بھی نہیں جانا اب ان کا اختیار کلی طور پہ ختم سائے کے سارے وہیں جائیں اب کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ ادھر وزو خانے پہ جا کے مستیاں کرتا رہے یا باہر چلا جائے یا کہیں اور چلا جائے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکے گا کیونکہ اختیار ختم ہو گیا اگر انہیں یہ اختیار دیا جائے کہ آپ میں نے آپ سے سبق سننا ہے بس آپ کو سبق آنا چاہیے آپ جیسے مرضی یاد کریں اب وہ بستر میں لیٹ کے یاد کریں اب اختلاف ہوگا اب سارے ایک جگہ نہیں جائیں گے کوئی کہیں جا رہا ہوا تو کوئی کہیں جا رہا ہوا کوئی کہے گا کہ چلو میں گھر جا کے ہو ہوں سب اگی سنانے نا تو وہ مجھے یاد ہے وہ میں سنا دوں گا تو یہ انتہائی اہم اور ضروری مسئلہ ہے کہ لوگ کہتے اختلاف کیوں ہے بھائی اختلاف تب ہی ہوتا ہے جب اختیار ہو کہ نہیں سمجھ مسئلہ اختیار ہوگا تو اختلاف ہوگا جیسے امبیا جیسے حضرات ملائکہ کرام علیہ استاد وسلام ہے ان میں اختلاف نہیں ان میں اختلاف نہیں کیونکہ وہاں اختیار نہیں کو کوئی اختیار نہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سارے اختیارات اپنے ہاں رکھے ہوئے انہیں جو حکم ہے بس انہیں وہی کرنا یو مرون جو بھی حکم ہوگا انہیں یا وہ وہی کریں گے بس اس سے ہٹ کر رہے دیت نہیں دیت کریں گے یہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اختیار دیا جی اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت پر منصر ہے یہ اس کی مرضی ہے یہ اس کا سر بستہ راز ہے کہ کچھ لوگ مومن ہیں کچھ کافر ہیں کیوں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار جو ہے وہ اپنے پاس کیوں نہیں رکھا بندوں کو اختیار کیوں دیا کہ مانے تو مانے نہ مانے تو نہ مانے اپنے ربت بارک و تعالیٰ میں راستے دکھا دیے جنت کے بھی دکھا دیا جہنم کے بھی دکھا دیا جی اگر اسے بھی یعنی کہ ملائدہ کی طرح ہی ہینڈل کیا جاتا ہے یعنی اس کا معاملہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہی فرماتا ہے جو ملائدہ کے ساتھ ہے پھر ان میں اور ان میں فرق کیا ہوتا جی اللہ تبارک و نے انسان کو جو عقل دی ہے وہ شاوت دی ہے اس شاوت کو کنٹرول کرنے کے لیے تبارک وہ تعالی نے عقل دی ہے اور اس عقل کو رب تبارک وتعالی نے شریعت کے تابع رکھا ہے کہ تاکہ شریعت مبارکہ کے جہاں روشنی پڑے عقل وہاں وہاں جائے ہیں جہاں جہاں شریعت مبارکہ کا نور پڑے جو आफताब है شریعت کا اس کی روشنی اور اس کی چمک جہاں جہاں جائے عقل اسے وہاں تک لے جائے اگر عقل جو ہے وہ شریعت کی روشنی کے تابع نہیں ہوگی تو پھر عقل جو ہے وہ بندے کو نہ کہیں لے جائے کبھی کہ کہیں لے جائے ہے یا نہیں ایسا تو یہی وجہ ہے اختیار کا ملنا جو ہے یہی آج پوری دنیا کے اندر آپ جو فساد دیکھتے ہیں جو دنگا دیکھتے ہیں جو سارے معاملات دیکھتے ہیں یہ سارے کے سارے اختیار کی وجہ سے ہیں اگر اختیار ان سے لے لیا جائے تو کوئی مسئلہ ہی نہ ہو آج ایک گھر کے اندر چار بہن بھائی بیٹھے ہیں وہاں بھی اختلاف ہے یا نہیں چار بہن بھائی بیٹھے ہیں وہاں بھی اختلاف ہے دو بہن بھائی ہیں تب بھی اختلاف ہے ایک گھر میں ایک ہی بچہ ہے نا ماں باپ ہے اس کا ان کے ساتھ پھٹے نہیں تو اختلاف تو ہے بھائی تو آج یہ لوگوں کا یہ کہنا کہ نہیں جی اختلاف ختم کر دیا جائے بھائی یہ کوئی بھیڑ بکریاں ہیں کہ اختلاف ختم کر دیا جائے اور ایسے بے شرم لوگ ہیں یہ تقاضا صرف دین سے کرتے ہیں صرف دین سے تقاضا کرتے ہیں کہ دین میں اختلاف ختم کر بھائی اختلاف جو دین کے اندر ہے وہ عقائد میں اختلاف نہیں ہے وہ اصول میں اختلاف نہیں ہے وہ فرعات میں اختلاف ہے بارہا یہ مسئلہ بیان کر چکے ہیں وہ فرعات میں اختلاف ہے اور وہ نقصان دے نہیں ہے تم تم تو اصول میں اختلاف کے بیٹھے ہو جن یہود کو تم اپنا کہتے ہو ان کا تو اصول اختلاف ہے یہودی جناب حضرت سیدنا السلام کو نہیں مانتے عیس علیہ السلام کے دشمن ہیں کو پر لٹکانے کے لیے وہ جناب کمرے کے اندر داخل ہو گیا آپ کو لٹکانے کے لیے نوزالیہ یہودی تو مسلمان علیہ السلام کو نہیں مانتا بلکہ مسلمان نہیں مانتا ہے جیسے ہم آج مرزا دجال کو مانتے ہیں اسی طرح کر کے یہودی زلیل وغیرہ جو ہے وہ علیہ اللہ کو مانتا ہے بتائیں یہودی ایسے نظریہ رکھتا ہے اس علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کا دعوی نے بہت ہی جھوٹا ہے بتائیں, بتائیں, بتائیں, بتائیں, بتائیں, بتائیں اور جس نصرانی کو آپ اپنا ڈیڈ کہہ رہے ہیں وہ نصرانی خود جو ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا, مانتا وہ میرے آقا علی السلام کے دعوے کو جھوٹا دعویٰ کہتے بتائیں, بتائیں تو پھر یہ لوگ جو ہیں وہاں تو اختلاف بھائی اصول کا ہے یہودی کھڑا وہ کہہ رہا ہے کہ ادھر علیہ السلام رب کیا بیٹھے اور نسرانی کہہ رہے کہ ایک خدا نہیں تین خدا ہے تو اختلاف تو وہاں ہے ہمارے ہاں اختلاف تمہیں کہاں نظر آ گیا بھائی ہم مسلمانوں میں کون بندہ جیسا کھڑا ہوگا کہے یہ خدا تین چار پانچ ہیں وہ کہتے ہیں آپ ابن سرہ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان ہیں کلمہ پڑھتے ہیں رسول اللہ اعظم کا آپ शिवाय خدا کا کسی اور خدا کو مانتے ہیں اب جب ہم نے سجدہ کیا تھا تو رب القبا کو ہی کیا نا سب نے اسی کو سجدہ کیا یہ کسی کے ذہن میں تھا کسی اور کو سجدہ کر رہا ہے تو پھر یہ ذلیل ہم پہ تم ہم پہ الزام کیوں لگاتے ہیں یہ اختلاف ہم میں نہیں ہے ہم میں اصول کا اختلاف ہے ہی نہیں اصول اہل اسلام کا سب سے پہلا اصول سب سے پہلا نظریہ عقیدہ ہے وہ یہ توحید ہے الحمدللہ سارے جتنے مسلمان یہاں بیٹھے ان میں کوئی اختلاف نہیں یہ نہیں سمجھ آیا اور عقیدۂ قدم نبوت پہ ہمارا اختلاف نہیں عقید نبوت پہ ہمارا اختلاف نہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و پیشم بھی آئے کرام علیہ مشاد کے ماننے میں کسی ایک کو بھی انکار کر کے ہم اختلاف نہیں کرتے نہیں سمجھ آیا اس سے ثابت ہوا کہ اختلاف جو ہے وہ ہر جگہ برا بھی نہیں ہوتا اختار دی ہے رب نے بار ساتھ سات یہ بھی دکھایا تمہیں دونوں راستے دکھا رہا ہوں یہ برائی والا اور یہ بھلائی والا تمہارا کام یہ تم جی دین ایک راستہ شیتان والا ایک راستہ رحمان والا شیطان والا راستہ جو ہے وہاں پہ شیطان کھڑا بلا رہا ہے اور اس کے سارے جتنے میں جو اینکر ہیں،, ہیں ڈرامے بنانے والے ہیں، فلمیں بنانے والے ہیں، وہ سارے کے سارے شیطان کے سب میں کڑے ہو کر لوگوں کو بلا رہے ہیں اور ایک راستہ وہ ہے جو رحمان والا راستہ ہے اس راہ پر بلانے کے لیے رب تبارک وطال نے کم و پیش ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی بھیجے سبارت سبارت سبارت کم و پیش ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی بھیجے رب تبارک وطالع نے وہ انبیاء کرام علیہ مسطلام جو ہیں وہ انہیں بلانے کے لیے آئے پھر آخر میں رب تبارک وطالع نے اس راہ پر بلانے کے لیے امام الانبیاء کو بھیجا سبارت سبارت سبارت سبارت جی پھر امام المبیا علیہ السلام تشریف لائے ختم نبوت کی مہر سب تو گئی امبیا کا سلسلہ منکتے ہو گیا کلی طور پر قیامتہ کے لیے منکتے ہو گیا رب تبارک وطار نے آقا علیہ السلام کی امت میں پھر علماء کو کھڑا کیا آج وہی دعوت دے رہے ہیں وہی منع جائے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے آقا علیہ السلام جو دعوت دی تھی وہی دعوت انہی علماء کی ہے کہ نہیں سمجھا ہے مسئلہ تو پھر یہ رب تبارک وطار نے اب علماء پر بھی یہی ہے صرف کہ بیان کر دینا کیا ہے صرف بیان کر دینا کیونکہ اختیار ہے سب کے پاس کو مان لے تو ٹھیک ہے نہ مانے تو دبو <تصفح> نہیں سمجھ بڑا مسئلہ دیکھیں جی اس آیہ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انتہائی اہم اور حساس مسئلے کو بیان فرمایا <تصفح> وہ ہے عقید تفضیل <تصفح> کیا ہے <تصفح> عقید تفضیل فضیلت دینے کا عقیدہ افضلیت کا عقیدہ تو یہ زیر میرے ایک مسئلہ ذرا غور کے ساتھ سماج فرمائیں مسئلہ یہ ہے ایک ہوتی ہے فضیلت کلی کیا ہوتی ہے کلی ایک ہوتی ہے فضیلت جزی سمجھا مسئلہ من کل وجوہ کسی کو افضل کہنا اور کسی کو ایسی فضیلت حاصل ہو جو کسی کو بھی حاصل نہ ہو جیسے حضرت آدم اللہ نبینا والے سات و آپ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے بتائیں پوری کائنات میں ایسی فضیلت کسی کو حاصل ہے <سلام> نہیں حاصل نہ اچھا حضرت سیدنا النا عیسیٰ نبینا و عیسی اللہ علیہ ساۃ وسلام جو ہیں آپ بغیر باپ کے صرف اپنی والدہ ماجدہ سے اور حضرت جبلی امین علیہ ساطو السلام کی روح پھونکنے سے پیدا ہوئے یہ فضیلت پوری دنیا میں کسی کو حصل ہے جی نا حصل یہ ہو گئی جزی فضیلت یہ کون سی فضیلت ہے جزوی فضیلت ہے تو اس طرح کی فضیلتیں تو رب تبارک و نے اپنے سارے امبیاء اکرام علیہ وسط اسلام کو دی ہیں ربت بارک و تعالیٰ کینشا ہے کہ اس نے انبیاء کرام وسلم ہر نبی کو کوئی نہ کوئی فضیلت عطا فرمائی رب تبارک و تعالی نے جو کسی کو نہیں دی نہیں سمجھ بڑا مسئلہ تو پھر رب تبارک و تعالیٰ نے کریما کا صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں پر کُلی فضیلت فضیلتا فرمائی سارے نبیوں پر آک علیہ صد السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے کلی فضیلتا فرمائی وہ شانے جو رفتبارک و تعالیٰ نے کرام علیہ صاحب السلام کو عطا فرمائی ان میں سے اکثریت شانیں رب تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السط السلام کو عطا فرمائی باہا باہا باہا یہ آج مبارکہ جو ہے ایک طرف تو اس کا تعلق پیچھے کے ساتھ ہے اور ایک آگے بھی تعلق ہے اس کا لیکن یہ آبارک نازل کا بوئی نہیں آکل سام کا فرمان شریف اب یہ آیا مبارکہ واضح کر رہی ہے کہ آکل سعد السلام کو سارے نبیوں پر فضیلت ہے سارے نبیوں پر فضیلت ہے اب ایک حدیث شریف ہے وہ لے کر کے اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں السلام نے شاہ فرمایا کہ تم مجھے یونس علیہ السلام پر فضیلت نہ دو السلام پر فضیلت نہ دو اور دوسری روایت میں اکلام السلام پر فضیلت نہ دو نہیں سمجھا مسئلہ اور ایک روایت میں سامنے کہ بہم فضیلت فضیلت رکھو کسی کے کی بارے میں کہ فلان افضل فلان افضل یہ نہ کہو اب یہ جو حدیث ہے حضرت موسط اسلام والے یہ دوسری احادیث مبارکہ ہیں انادیث مبارکہ میں منع کیا جا رہا ہے کہ یہ بات تم نے نہیں کرنی کہ فلا افضل فلاں افضل یہ بات نہیں کرنی تم نے لیکن یہ آئے مبارکہ واضح کر رہی ہے کہ تبارک نے نے فرمایا کہ ہم علیہ السلام کو فضیلت دی عیس علیہ السلام کو فضیلت دی اور امام الانبیاء علیہ السلام کو افضلیت دی امام الانبیاء علیہ السلام کو افضلیت عطا فرمائی تو پھر وہ ان احادیث مبارکہ کا اور یہ آئے مبارکہ کیا مطلب ہے دونوں میں تطبیق تتابوں کیا ہے وہ میں رہے کریما کا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان شریف ہے کہ مجھے تو موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو اس کا ایک سبب ہے وہ ایک وجہ سے وجہ کیا ہے جی علیہ السلام کے انساری سیابی ہیں وہ ایک جگہ کھڑے ایک یہودی کے ساتھ معاملہ ہو گیا یہودی نے قسم اٹھائی اس نے کہا قسم اس ذات کی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سارے جانوں پر فضیلت دی سارے جہانوں سے افضل بنایا حضرت موس علیہ السلام کو ادھر علیہ السلام کے صحابی انصاری جو تھے انہوں نے کہا قسم اس خدا کی جس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان والوں پر افضل بنایا وہ آگے سے کہنے لگا اس نے کہا نا موس علیہ السلام پر افضل نہیں ہے موس السلام پر افضل نہیں ہے موسلی سعد السلام بھی فضیلت رکھتے ہیں تمہارے نبی پر جیسے وہ مسلمان نے یہ بات سنی انصاری سیادی نے انہوں نے اسے تھپڑ مار دیا زور سے جناب لگایا تھپڑ یہودی کو کہ تم میرے نبی اسی افضل کہہ رہا ہے وہ جب معاملہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کیا فرمایا آقا علیہ السلام نے اللہ اکبر بڑی بڑی بڑی یعنی کہ یہ دیکھیں یہ آقا علیہ السلام کیسے تعلیم فرما رہے ہیں باوجود اس کے رب تبارک و نے فرما دیا آقا علیہ السلام افضل ہیں جی؟ اس کے باوجود کریم آقا علیہ السلام کی آج دیک ایک فضیلت بیان فرمائی آقل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آقل کہ تم یہ نہ کہا کرو یہ نہ کہا کرو میں سارے لوگ ان پر بھی ہوشی تاری ہوگی اکلس یہاں تک کہ میں بھی آکل اسلام بھی قیامت کے دن آکل سب پہ بھی ہوشی تاری ہوگی اکل سامنے مجھے جب ہوش آئے گا سب سے پہلے ہوش مجھے آئے گا اور آقا علیہ میں جب دیکھوں گا تو اس وقت ایک بندہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ عرش کے پائے کو پکڑ کے کھڑے ہوں گے. اسے ثابت کیا ہوتا ہے؟ کہ حضرت علماء نے بیان کیا انہوں نے کیا ممکن ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ کیا مت والدین بے ہوش ہی نہ ہوں بے ہوش ہی نہ ہوں اگر ہوں بھی تو آکل سے بھی پہلے ان کو ہوش آ جائے سے بھی پہلے اٹھ کھڑے ہوں سارے پوری مخلوق ہوگی. تو جب ہوش ہو کھلیں گی تو دیکھوں گا یہ ہے کہ حضرت یا تو موسل کیا مت والدین آپ پر بے ہوشی تاری ہی نہیں ہوگی کیوں کہ آپ کو جب کوہے رفت بارک وطالعہ نے تجلی ڈالی آپ اس وقت آپ پر بے ہوشی تاری ہوئی تھی آپ پر بے ہوشی تاری ہوئی تھی تو فمایا کہ ان کی طرف سے وہ بے ہوشی والا معاملہ ایک ایک مرتبہ ہو چکا ہے اور وہ اسی برکت سے قیامت والے دن رب تبارک و تعالیٰ ان پر بے ہوشی تاری نہیں کرے گا یعنی ان پر بے ہوشی آئے گی نہیں اس برکت سے جو رب تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی تمنا میں جناب رب تبارک و تعالیٰ نے تجلی ڈالے تو بے ہو گئے تھے اس لیے ان پر بے ہوشی تاری نہیں ہوگی اللہ اکبر کیسی بات ہے یار ہیں کیا فضیلت اور کیا شان اور کیا مقام ہے جی تو اس سے اب ممانع کس چیز سے ہے اور ورنہ آکال صحم کا خود فرمائشی موجود ہے آنا سگولد آدم میں اولاد آدم کی ساری کا ساری کا سردار ہوں سارے نبیوں کا سردار ساری جماعت کا سردار ساری امت کا سردار ہوں سارے مخلوق, مخلوق کا سردار ہوں یہ آکال اسلام کا فرمان ہے اور یہ بھی آکر اسلام نے رشا فرمایا کیا مت آدم علیہ السلام سے لے کر کیا مت تک آنے والے سارے لوگ میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے کیا مت کوئی جھنڈا لہرا ہوگا تو میں محمد عربی کا جھنڈا لہرا رہا ہوں میرے جھنڈے کے نیچے مت ہے ہیں؟ سارے لوگ جمع ہو آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے آپ ہمارے ابا جان ہیں بڑے ابا جان ہمارے بڑے ابا حضور آپ ہیں آپ مہربانی کریں آپ کے سارے بچے پھنسے ہوئے آدم علیہ کہیں گے نہ نہ مجھ سے تو خود بھول ہوئی تھی آپ کسی اور کے پاس جاؤ وہ اور کے پاس جائیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس علیہ السلام کے پاس عیسی علیہ السلام کے پاس جب آئیں گے عیسی علیہ السلام فرمائیں گے آؤ میں تمہیں اس ہستی کے پاس لے چلتا ہوں آج جس نے سب کو چھڑوانا ہے جس کے ایک نے کرم فرما دینا ہے بس اس کے پاس لے چلتا ہوں تو علیہ السلام سارے بندوں کو لے کر کے کریمہ کلیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے عاکلیہ صاحب السلام اس وقت فرمائیں گے تم کہاں رہ گئے تھے آنا لہٰ آنا لہا اور اس کام کے لیے تو میں بیٹھا ہوں صبح صبح صبح صبح صبح انل کام کے لیے تو میں ہوں پھر اکر سامر شاہ فرماتے ہیں ایک حریزے باغ میں حضور انما کا امامشے اتار کے رکھ دوں گا رب کے بارگاہ میں پھر سیدھا کر دوں گا میں ان دہائی آج دی جی کے ساتھ انتہائی تیہائی آج دی جی کے ساتھ بندہ اپنے اپ کو گھٹیا سمجھتا ہوا نا اپنے اپ کو گھٹیا سمجھتا ہوا کم ترین سمجھتا ہوا کم تر سمجھتا ہوا رب کی بارگاہ میں ننگے سر کھڑا کے نماز پڑھ لے تو یہ بھی جائز ہے. یہ بھی جائز ہے فتح ریو شی میں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کوئی بندہ اپنے آپ کو کہ یہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں ٹوپی پہن کے پگڑی پہن کے نماز پڑھوں منڈے جناب آج جی کر لگ پہ بیٹھے نے حضرت صاحب نہیں معافی دینا دی آئی جی میں سارا پتہ ہے تو یہ کوئی بندہ واقعی سنجیدہ بندہ ہو تو وہ کھڑے ہو کے جناب ایسا کرے کہ ننگے سر نماز پڑھے تو بالکل جائزہ کو مسئلہ نہیں ہاں اگر وہ اس لیے ننگے سر نماز پڑھتا ہو نماز کیا مسئلہ ہے کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر بندے کافر ہو جاتا ہے کہ نماز کو حقیقان ہے اس نے نماز کیا چیز ہے اس کے لیے اہتمام کیا جائے یا سب پہ ٹوپی پگڑی پہنی جائے ویسے میرا مشورہ یہ ہے جب گھر میں اکیلے کھڑے ہوں تب ننگے سر پڑھیں اے جب آپ یہاں پڑھیں گے تو دیکھ کے پھر پچھلے بھی جیسے عبد بیٹھا ہے یہ اگر ننگے سر پڑھے گا آج یہ کرتے ہوئے پٹھانے خاں ویسے اتر دے گا اس نے کہا پہن کر رہے ہیں تو میں پھر کیوں نہ کروں ہے یا نہیں ایسے تو اس طرح کر کے دوسرے جو ہیں کو ابا جی کریں گے تو پھر دوسرے بچے بھی کریں گے تو یہ کم از کم لوگوں کے سامنے نہ کیجیے اکیلے میں ہوں جب تنہائی میں ہوں تو پھر ننگے سر نماز پڑھنے جائز ہے وہ بھی آئجی کرتے ہوئے کہ میں اتنا گھٹیا بندہ ہوں میں اپنے سر پہ پگڑی رکھوں تو کیا رکھوں ٹوپی رکھوں تو کیا رکھوں, تو کیا رکھوں رب کے بارگاہ میں بندہ اپنے آپ کو کمینہ سمجھتے ہوئے آئجی کرتے ہوئے دل اپنے آپ کو اتنا گھٹیا سمجھے کہ رب کے بارگاہ میں ننگے ساری کھڑا ہو جائے کرما کل شام کیا عرشہ فرماتے ہیں اللہ اکبر حضور فرماتے ہیں حضور کی تو میں امامہ کے رکھ دوں گا پھر ننگے سر رب تار بارگاہ میں سیدہ کر دوں گا ننگے سر سیدہ کر دوں گا رب کی بارگاہ میں بتائیں بہت دن جب لوگوں کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہوں گے پہننے اللہ اکبر کو بارہ فرمائے گا راسک محبوب پیارے آپ اپنا سر تو شرط اٹھائے عرفا راست محبوب پیارے آپ اپنا سر اٹھائیں نا سل تو تا, آپ مانگے دوں گا جو بھی مانگیں گے ملے گا آپ کو وشفا تو شفا ابھی باپ اشارہ کرتے جائیں میں معاف کر دوں گا وشفا تو شفا آپ شفات کریں قبول کی جائے گی آپ کی بات کیسی بات ہے کیا انداز ہے یار انداز ہے تخاط بخاری سے بات ہے ارفا راسک سونے چپ ہائے حبیب شرط اٹھائے آپ اے سال توتا مانگے دیا جائے کو چاہتے ہیں ہیں دیے گے سارے کے سر تو اللہ یار وہ کتنے ہمارے جہاں پہ لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے پیشانی مبارکہ اللہ اکبر کیا کریم اس وقت کیا منظر ہوگا دیکھنے والا یار کیا منظر ہوگا لوگوں کی چیخیں نہ نکل جائیں گی آج ہمیں مرنا چاہیے اس بات کو سوچ کے کہ امام ملمبی علیہ السلام ہمارے لیے اتنا کریں گے تو ہم کیا کر رہے ہیں اللہ اکبر کریما کا کر سامنے اشاف امایا کہ ایک بندے کو پکڑ کے جنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے حضرت عدم علیہ السلام کہیں گے محبوب پیارے رہے یہ آپ کی امتی کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں آخر سامنے میں اس وقت اپنی چادر تہبند جو ہے نا اوپر اٹھا کے نا پنڈلی سے اوپر کر کے میں دوڑ لگا دوں گا اپنے غلام کے لیے لا. بتائیں یار اپنے غلام کے لیے دوڑ لگا دوں گا یہ حضور فرماتے ہیں بتائیں, بتائیں تو وہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج اس حبیب سے بے وفائی اس حبیب کے دیئے ہوئے دین سے بے وفائی اس کی شریعت سے بے وفائی اس حبیب کے لائے ہوئے نظام سے بے وفائی تو بتائیں ہم کہاں کھڑے ہیں बाद बाद। बाद बाद اللہ اکبر رب تبارک وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی اے مبارک دیکھیں تل کر رسل فضلنا بعدهم على بعد ما یہ رسول ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی منھم من کلم اللہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ نے کلام کیا اللہ نے کلام <Lindsey> کیا یہ ذہن <demás> میں رہے اس دنیا کے اندر اس دنیا کے اندر اس زمین پر ربت بارک و نے جس کے ساتھ کلام کیا ہے وہ صرف موصل السلام ہے کون ہے مو صلی السلات ہیں جن کے ساتھ ربت بارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے باقی رہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آپ آسمانوں میں ہیں وہ دنیا میں وہ دنیا میں نہیں ہیں وہ مکان آخرت کا ہے اگرچہ وہاں زمان آخرت کا نہیں آیا جیسے نہیں میرے زمان آخرت کا کیا متبادن آئے گا مکان آخرت کا ہی ہے جیسے جنت موجود ہے جہنم موجود ہے وہ مکان تو آخرت کیا نا کہ نہیں اے آخرت کا مکان موجود ہے زمان نہیں آیا زمان آئے گا جب حضرت اس طرح فیلڈ ہے تو ہم سور پھونکیں گے کہ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ مکان آخرت کا ہے تو اس علیہ صاحب السلام بھی اگر وہاں رہ کر رب سے ہم کلام ہوتے رہیں بغیر واسطے کے یا رب تبارک و تعالی واسطے کے ساتھ کلام ہی فرماتا رہے بغیر کسی یعنی کہ درمیان میں کسی واسطے کے بغیر کسی توسط کے تو یہ تو حضرت عیسیٰ سب علیہ السلام کی فضیلت کو ختم نہیں کرتا کیونکہ موسل علیہ السلام نے کلام کیا رفتعیٰ کے ساتھ اسی دنیا کے اندر زمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بیٹھے مقام آخرت میں ہیں وہاں بیٹھ کے جتنا, جتنا, جتنا رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا پر منصر ہے کلام فرماتا رہے یا نہ فرمائے وہ اس کی مرضی ہے انہیں سے مجھے مسئلہ رفتبار کو اتار نے عرشہ فرمایا جی دیکھیں رفتار کو اتار نے فمایا ہم نے عیص علیہ السلام کو کھلے موجود دیے جی مردے کو زندہ کر لیں بیماری بیمار کو ہاتھ لگائیں تو وہ شفا ہو جائے اندھے کو ہاتھ لگائیں تو وہ بینا ہو جائے جی تو رفت بار کو اتار نے عرشا فرمایا واید نا ابروہل قدس ہم نے روح القدس یعنی جب بی امین علیہ صاحب السلام کے ساتھ ہم نے ان کی مدد کی یعنی جس وقت عیصع علیہ السلام پیدا ہوئے جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا نا تو شیطان آ کے اس کی ککھ میں یہاں ہاتھ مارتا ہے زور سے اس طرح انگلیاں مارتا ہے آک علیہ شام نے فہما کہ حضرت سیدھا عیسی علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو شیطان یہ بھی نہیں کر سکا شیطان یہ بھی نہیں کر سکا رب تبارک وطالعہ نے ان کو محفوظ رکھا اور آگے رب تبارک وطالعہ نے عیسی علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ان کے آسمان جانے تک جبریل علیہ السلام کو ان کے ساتھ ہی رکھا جبریلسام ان کے ساتھ ہی رہے ہر وقت ان کے ساتھ رہے ان کی خدمت کے لیے ان کے دفاع کے لیے حفاظت کے لیے کیونکہ سامنے یہ عودی کھڑے تھے بتائیں بھائی عیصیہ السلام رب کے نبی ہوں ان کے دفاع کے لیے جبی اللہ صحت و اسلام کی ضرورت ہو ہے آج کے مسلمان کلمہ پڑھنے والا ہو بھی بھولا عیص علیہ صاحب السلام بردوبائی آ رہی ہے ان کے دفاع کے لیے ان کے بچاؤ کے لیے جبی اللہ صاحب اسلام کھڑے ہوئے ہیں اور آج مسلمان لوگ جو ہیں نوجوان یہ کہتے ہیں ہمیں رہنما کی بھی ضرورت نہیں ہے سارے مولویوں کو گولی مار دو بتائیں یار کوئی قوم ایسی ہے جن کا رہنما بھی کوئی نہ ہو بغیر لیڈر کے بغیر رہنما کے بکریوں پہ تو بھیڑیا بھی حملہ کر دیتا ہے وہ بھی چیر پھاڑ دیتا ہے آج جتنے جو نوجوان طبقہ علماء سے بدگمان ہوا پھرتا ہے تو بتائیں ان کا حال کیا ہونے والا ہے میں حقیقت کیا رہا ہوں علماء کے دامن سے وابستہ رہنے میں ہی عافیت ہے ہمارے لیے بھی اور ہمارے بچوں کے لیے بھی ہمارے ایمان کے لیے بھی ہمارے دنیا کے نظام کے لیے بھی کہیں سمجھ بڑا مسئلہ یہ انتہائی ضروری بات ہے بھی اس سے تو شام کے دفاع کے لیے کھڑے ہوئے ہیں جبیلے سے تو شام کھڑے ہوئے ہیں ان کے حق میں بولنے کے لیے ان کا دفاع کرنے کے لیے تو یہاں امت چاہتی ہے کہ نہ ہمارا رہنمائی کوئی نہ ہو ہمارے ساتھ کھڑا ہونے والا کوئی نہ ہو ہماری مدد کے لیے بھی کوئی نہ ہو جو ان کے خیر خواہ ہیں علماء لمبا انہیں کے بارے میں کہتے ہیں سارے مولے کو اٹھا کے سمندر پھینک دیا جائے کا گا نہیں حق بولنا چھوڑ دیں دین بیان کرنا چھوڑ دیں تو ان کے بچے یہ بنیں گے. دیکھ لینا آپ. آج بچے کہہ نہیں رہے کہ نہیں جی سب ٹھیک ہیں آج کہہ رہے یہ سی ٹھیک ہے نہیں کہہ رہے ہے میں بڑی لڑکیوں نے مولوی بدنام کرتے ہیں وہ تو اتنے حسن خلق والے ہیں بتائیں یہ دیا لڑکیوں نے کہا ہیں یہ فلاں دماغ ہے تو بتائیں اگر علماء کے قریب نہیں رہیں گے تو پھر قادیانوں کے پاس جائیں گے پھر یہودیوں کے پاس جائیں گے پھر نصرانیوں کے پاس جائیں گے ان کے اعلی کار بنیں گے پھر لڑکیاں ہماری ہوں گی وہ بچے یہودیوں کے جنیں گے ہم بچے ہماری ہوں گی جیسے آج ایک معاشرے کے اندر دیکھا جا رہا ہے لڑکیاں مسلمانوں کی ہیں لیکن بچے ان کے گھروں میں ہندوؤں کے پیدا ہو رہے ہیں کیوں پیدا ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے علماء لما سے تعلق توڑا ہے بھائی یہ علماء جو ہیں یہ آپ کے لیے آپ کے ایمان کے دفاع اور بچاؤ اور آپ کے ایمان کے جناب محفوظ رکھنے کے لیے یہ کردار ادا کر رہے ہیں آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے ان کا یہ اس وقت میں کہتا ہوں قسم خدا کی مولوی واحد فرقہ ہے واحد جماعت ہے جو ملامتی جماعت ہے دنیا جہان میں کوئی بھی غلط کام ہو مولوی کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس مولوی کو اتنی ہمت دی ہے پھر بھی یہ رسول اللہ علیہ السلام کے مسلم پہ کھڑا لوگوں کو نمازیں بھی پڑھا رہا ہے ممبر پہ کھڑا لوگوں کو حق بھی سنا رہا ہے بتائیں بھائی یہ سنا ہے آپ نے نہیں سنا کہ مولوی ترقی گرا میں رکاوٹ ہے بتائیں بھائی مول سود سے منع کرتا ہے سود سے تو رب نے منع کیا مولوی تھوڑا منع کیا مول مبین بنا ہوا یا مبین بنا ہوا ہے بیان کرنے والا بنا ہوا مبلغ بنا ہوا ہے حکم تو رب تبارک کو بتا تم رب پہ اعتراض کر حقیقت میں نشان ہے ان کا مولوی ہے لیکن رب تبارک کو کے دین کے دشمن یہ لوگ تو اس لیے ہمیں نہیں ہے کچھ بھائی بھائی میں مسلط چھوڑ دوں میں تمہارے ریڈ بھی لگا لوں گا باہر جام میں پھل بھی بیچ لوں گا مجھے یہاں کتنے ملتے ہیں باہر میں زیادہ کما سکتا ہوں نہیںپا دی ہے وہ آپ لوگوں کے لیے نا اور کہہ رہا ہوں وہ لوگ مولوی کو گولی مار دی جائے مولوی کو اٹھا کے جناب اس میں ڈال دی جائے اس کو جناب یہ کر جائے وہ کر بتائیں بھائی ہاں آپ اتنے بدماش بنے پھرتے ہیں تو پھر ان کو جائے جو آپ کا ایمان برباد کر رہے ہیں آپ کو وہ آپ کا خیرخواہ لگتے ہیں آپ کو وہ آپ کے اپنے لگتے ہیں جو آپ کے ایمان کی فکر کریں آپ کے آخرت کی فکر کریں وہ آپ کو جنم جانے سے بچا رہے ہیں آپ انہیں کو دشمن بنے تو یہ انتہائی دکھناک بات ہے یہ میں کہتا ہوں اتنی تکلیف جہ بات ہے کوئی بھی بندہ اسے سوچ نہیں سکتا آج آپ لوگوں کو دیکھ لیں کسی کو ایک بات کہہ دیجیے نماز چھوڑ جاتے ہیں نماز پڑھنی چھوڑ جاتے ہیں مت سے نانے چھوڑ جاتے ہیں وہ دل ٹوٹ گئے جی اس کا آپ نے اسے کہہ دیا کہ اگلی سال میں نہیں پچھلی میں چلے جاؤ پچھلی میں نہیں اگلی میں آ جاؤ اتنی بات سے تکلیف ہوگی دل ٹوٹ گیا نماز پڑھنی چھوڑ گیا جی بندہ کہتے نہیں کہتے مغلک کو کوئی کچھ نہیں کہتا مغلک کو کچھ سنا نماز پڑھیں گے پیچھے پیر جا کے تبصرے کہیں گے یہ ہے یہ تو ہے ہی ایسا جی یہ تو ہے ایسا جی تو میں آپ کو اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں کسی بندے کو ماں بہن کے بارے میں گالی دینا نہ یہ چھوٹی بات ہے کسی کو یہ کہہ دینا کہ یہ بندہ قادیانیوں سے پیسے لیتا ہے بتائیں یہ کوئی چھوٹی بات ہے اتنی بات سن کے بھی مولوی اگر حضور کے مسلے پہ کھڑا ہے نا تو میں کہتا ہوں پھر اس سے بڑا جہاد کوئی نہیں ہے <سؤال> اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے پھر اس سے بڑی بات رہ جاتی یار ایک مسلمان بندہ غیرت والا بندہ اس کے بارے میں ایسی بکواس کر دی جائے یہ قادیانیوں سے پیسے لے کے کھاتا ہے حد نہیں ہوگی پیسے <سؤال> یہ <بیسے سؤال> تو قیامت والا دن آئے گا تو پتہ چلے گا کادیا <سؤال> نیو سے کون لیتا تھا قادیانیوں کا پچھو کون تھا ان کا ٹٹو کون تھا ان کا غلام کون تھا ان کا نوکر کون تھا ان کے لیے نرم کوشا کون رکھتا تھا رب تبارک وطار نے ارشا فرمایا جی دیکھیں حضرت عیص علیہ و السلام کی مرد فرمائی رب نے حضرت عبین علیہ السلام کے ذریعے آمد. جبریل علیہ صاحب السلام کو رب نے کھڑا کیا حضرت عیسی علیہ السلام کے دفاع کے لیے ان کی محافظت کے لیے اے یہ میں ویسے بیان کیا یہاں مسئلہ حضرت عیسی علیہ السلام کے ایمان کو کوئی فکر نہیں تھی ان کی جان کے دشمن تھے یہودی ان کی دعوت کے دشمن تھے رب بار کو تعالیٰ ان کی دعوت لوگوں تک پہنچانے کے لیے جب نے ست الشیام کو ساتھ کھڑا کیے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے جو دائی بندہ ہے نا مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے بندے ان کے ساتھ کھڑے کریں تاکہ دائی کا دفاع کرتے رہیں کوئی بھی اس, کے اس کی طرف ہاتھ اٹھانے لگے اس کا ہاتھ مروڑ دیں یہ مسلمانوں کے ہے دائی نہ اٹھائے ہاتھ دائی نہ کرے یہ نہ ہو خود ہی اس کی ٹانگ رہی ہوں این دہائی خود کہتے پھر میں رول گیا میں مر گیا میرے نال کھڑا کرو کسی نہ وہ نہ گئے وہ دائی ہے تو دائی بن کے رہے رفت بارگ و کے پاک پیغمبر حضرت سیدنا النا عیصلہ نبینا بلیہ سات السلام آپ دعوت دینے والے تبلیغ فرمانے والے رفت بارغ و تعالیٰ جبیلات السلام کو ساتھ کڑا کیا تو اس لیے بھائی ہمارے لیے ضروری ہے یہ تصویر بالکل وجود نہیں دیکھو بندہ یہ سمجھے جی دیکھیں جی مولوی جبیلسۃ اسلام کی طرح نعوذ ولہ نا ایسی بات نہیں ہے جبیل صاحب السلام کے غلام تو ہے نا کئی لوگ کہتے ہیں ایک بندہ کہنے لگا جی مولوی جو ہیں وہ دین کے ٹھیکےدار ہے میں نے کہا نہیں چوکیدار ہے چوکی دار ہے جی وہ چوکی دار میں کیا ہوتا میں کہتے ہیں پگل کو اتنا فرق نہیں آتا چوکی دار ٹھیک کون ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک یہ ہوتا ہے میں نے کہا چوکیدار وہ ہوتا ہے جو دروازے پہ کھڑا ہو وہ صرف اسے ہی آنے دے جو اندر کا ہے <laughs> جو اندر کا ہے اسے ہی آنے دے وہ کارڈ چیک کرے چاہے وزیر اعظم کیوں نہ آ جائے پہلے کارڈ دکھائے جی یہاں مجھے کیونکہ میں چوکی دار ہوں چوکی دار کا کام ہوتا ہے چوکی کرنا نہیں سمجھ آیا تو رفتار نے ہمیں چوکیدار بنایا اپنے دین کا اپنے دین کی امارت کا چوکیدار بنایا تو ہم جو ہے وہاں کھڑے ہو جائیں وہاں ہم کار دیکھیں یا احمد رضا ہے آ جائیں جی آپ آ جائیں یہ جناب میرے کادیانیا جی اٹھا کے بارے اسے باہر کے باہر بچائے جداد جو ہے سب رسول سب آ کر گھر کے افراد ہیں تو گھر کے افراد جو ہے چوکی دار کام ہوتا ہے دروازے پہ بیٹھے دروازے پہ بیٹھے اور گھر والوں کا دکھا کرے ان ایمان تو گھر والوں کا اس وقت آ کر سد کی امت کا سب سے قیمتی ساسا ایمان ہے بس کیا ہے ایمان ہے تو چوکیدار کا کام یہ ہے چوکیدار کا کام کیا ہے ایمان کا بچاؤ کرے بلد کیا بلد کرے جو بھی چور اچکا آنے لگے ان کا ایمان لوٹنے لگے وہ چاہے مرزا جلمی ہو چاہے جناب غام ہو چاہے اس جیسے لاکھوں کروڑوں جو معاشرے میں پھرتے ہیں ہمارے مولویوں کو دکھائی نہیں دے رہے ہمارے مولوی صرف ان دو کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں باقی سب کو چھوڑے بیٹھے ہیں وہ بھی کچھ بول رہے ہیں باقی سارے چپ ہیں ابھی تک نیند کی گولیاں کھا کے ٹونے لیکن خدا کرے سارے بولیں اور سب کے خلاف بولیں کیونکہ حق جو ہوتا ہے نا وہ حق باطل کی کسی صورت بھی حمایت نہیں کرتا یہ ذہن میں رہے باطل کے ساتھ جزوی موافقت بھی نہیں کرتا حق کامروں نے کہا تھا نا شام کو ارے ابو طالب کے پاس آیا آگے کہنے لگے جی آپ اپنے بھتیجے کو بلائیں آکال آ گئے ہاں کیا چاہتے ہو ان کے جی آپ اس طرح کریں ہمارے بتوں کو صرف برا نہ کہیں صرف برا نہ کہیں ہمارے بتوں کو باقی جو مرضی کرتے آپ نمازیں پڑھیں روزے رکھیں جیسے آج کل کے لوگ لنگر دیں نیاز پڑھیں جو مردی کریں آپ آ کر سنگ نے کہا کہ آپ ہمارے بتوں کو نہ کہیں بس یہ کام چھوڑ دیں باقی جو مرضی کریں ہمیں کوئی پرواہ نہیں اور آپ کہیں تو آپ کو ہم اپنا حاکم مان لیتے ہیں سارا کچھ مان لیتے ہیں آکال نے کیا فرمایا اللہ اکبر یہ ہوتا ہے دین حق باطل کی جزوی موافقت بھی برداشت نہیں کرتا آکال نے بتایا کیا فرمایا میں تم یہ کہتے ہو مجھے عورتوں کو لالچ دے رہے ہیں ان کا حسین ترین عورت کے ساتھ آپ کو نکاح کرتے ہیں سین عورت کے ساتھ نکاح کرتے ہیں اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اکلسم کو آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں آکل سامنے اللہ اکبر حضور نے کیا فرمایا عکل سامہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو دوسرے پہ چاند رکھ دو میں پھر بھی تمہاری بات نہیں مانوں گا میں وہی بیان کروں گا جو مجھے میرا اللہ کہے گا ہاں جو میرا اللہ کہے گا وہی بات مانوں گا میں آج انگریز نے وہی بات ہمیں کی اس نے کہا کل پڑھو یارہویں پڑھو چالیسواں پڑھو جو مرضی کرو ہے جی اور دوسروں کو کہا کہ آپ اپنا سینا پیٹ لو کسی کا نہیں کی نہیں؟, کی نہیں اپنا سینہ پیٹ لو کسی کا تھا وہ کالا. لیکن سفید پہنے ہوئے یہ تو محرم چل رہا ہے تو کالے کپڑے پہنتے کہتے جی دل کالا ہونا چاہیے کپڑے کالوں میں کیا رکھا ہوا ہے وہ دل تو کالا ہے ہمارا ہم دشمن ہے سیابہ کیا تو یہ ذہن میں رہ جتنے بھی اس وقت معاملات چل رہے ہیں تو مومن بندہ جو ہے ہمیشہ باطل کا کلی مخالف ہوتا ہے باتل کا کل مخالف ہوتا مخ مخ مخ مخ ہے مخ مخ مخ بھی مخالف نہیں ہوتا دو باتیں دو باتیں ان کی ان کے دشمن بن گیا باقی سب کو پکڑ کے بیٹھ گیا کیوں بھائی تو یہ آج کافر نے اپنے امریکہ میں اجازت دے رکھی ہے برطانیہ میں اجازت دے رکھی ہے لندن میں اجازت دے رکھی ہے دوسرے جتنے بھی یورپی ممالک ہیں سب میں اجازت دے رکھی ہے آپ نمازیں پڑھو سارا کچھ کرو پر عمر کی بات نہ کرنا عمر کی بات ہے نہیں کرنی عمر بن عبدالعزیز کی بھی نہیں کرنی عمر بن خطاب کی بھی نہیں کرنی مولا علی کی بھی بات نہیں کرنی مطلب کیا ہے ان کے خلافت کی بات نہیں کرنی باقی جو مرضی کرتے رہو ان کے دن مناؤ ڈے بناؤ یوم منا ہو تو ہم بھی کرتے ہیں مادر ڈے فادر ڈے سارا ڈے سارا کچھ مناتے رہتے ہیں وہ بھی تو مناتے رہو اس سے کوئی مسئلہ نہیں تو بتائیں بھائی اس وقت بھی کافر یہی چاہتا تھا کافر آج بھی وہی چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ جزوی موافقت ہو جزوی موافقت جو چیزیں انہیں تکلیف دیتی ہیں وہ ہٹا دی جائیں جی کہ ہمیں سے دستبردار ہو جاتے ہیں لیکن نہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شریف سبحان اللہ حضور نے میرے ایک ہاتھ پہ سر رکھیں دوسرے پہ چاند رکھیں میں پھر بھی میں یہی کروں گا جو میرے ڈبے نے حکم دیا بار کو اتارنے فرمایا جی دیکھیں آگے اللہ تبارک و نے ارشا فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَ لَلَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِن بَعْدِ مَاجَاتَ وَمُ الْبَيِّنَاتِ یہ وہ بات جو میں نے آپ کے سامنے پہلے تقریر کی کہ اختلاف جو ہے وہ اختیار کی صورت میں ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے؟ اختیار کی صورت میں یہ رب تبارک و نے فرمایا میں کہ اگر رب چاہتا تو ان کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہی نہ ان کا جھگڑا ہوتا ہی نہ حالانکہ دلائل آ تھے روشن بازے دلائل آ گئے تھے عیسرے سامنے موجزات دکھائے تھے آکڑے سامنے موجات دکھائے باوجود موجات دیکھنے کے پھر لوگ منکر ہیں کیوں میں رفتبار کو تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ جناب بلا کے من آمن و من ہوں من کفر حبیب پیارے آپ تسلی رکھیں آپ پریشان نہ ہوں ہمیشہ سے درائع آنے کے بعد بھی لوگوں نے کچھ ماننے والے بن گئے کچھ اختلاف کرنے والے بن گئے کچھ کافر بن گئے یہ اختلاف شروع دن سے چلتا آ رہا ہے تو آپ پریشان نہ ہوں رب تبارک و تعالی نے فرمایا ولؤ اگر اللہ چاہتا تو یہ کبھی بھی نہ لڑتے یہ لڑے ہی اس لیے ہیں یہ رب تبارک و تعالی کی منشا تھی ہی ہیں رفت بارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے اختیار انہیں ملے تو یہ لڑ پڑیں اختیار نے ملا دی لڑ, لڑ, لڑ پڑے اختلاف کیے انہوں نے ارتبار کو فالو مایوریت لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے ہاں و وطالعہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے, آہ, ہے, جو چاہتا ہے. اللہ اکبر یہ رب تبارک و وطالعہ نے دونوں راستے دکھا دیے ماننے والوں کو بھی بتا دیا نہ ماننے والوں کو بتا دیا ماننے والے کریمہ کرے شام کے دامن سے وابستہ ہو کر جنت کی راہ پہ کھڑے ہو گئے اور دوسرے جو ہیں ان کا انکار کر کے خود کو بھی جہنم ڈالا انہوں نے اپنے اولادوں نسلوں کو بھی برباد کیا انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق